کیونکہ اللہ و تعالی جی مخلوق ہے نا اس جے بدلو می نہیں چڑنی مدد کرنی کیا اے اے اے دا ہے اللہ تعالی فرمایا گا ایک دوسرے دے حق معاف کر لو کر لو جے جی کسی کر دیتے کسی کے حق معاف اگلا بخشیا جانا جے نہ کیتے تو جان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 اس تقریر کیتے تھا کہ رب نے آخیا افتخار میں ربا کلیم بن گیا کلیم حضرت مور سا کلیم اللہ السلام بنیا کھڈو رب نے آخر افتخار میں ربا آخے عمل چنگے ہون گے جنت دیا گی دکھ دیا گا واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ مستفا نے آخر مستفا نے آخیا اخی اخی اخی افتخار میں آ جی مستفا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 وہی تابے داری چلنی چتر چلاکی نہیں چل سکتی چلاکی اتنے مولوی دے ٹان ٹان ٹانسل میں فلا نے یہ صرف اتنے چلا سکنا اتنے ٹان ٹانے ساڑی چل جانی اس رات کے ٹان ٹان چر چلاکی چلنی ہے جنہیں بوتے دور لاد دینی ہے ہاتھا نو آخنا بول چمڑے نو آخنا بول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 وہ مکتب آ پہلو تل کی نی واہ واہ پہلی پوڑی بےدینی مین سکول پچی دکھاتے ہیں جہاں آئی نئے آئی نی خود جھے پہلو شیشہ بخا نے پترو اور تھی سب کچھ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 کردلا کلا کے مزے نہیں نہ چکلا مزے لے سن مولوی چٹ بھی مزہ لینا پتر کوٹنال بیٹھا شکولی ہٹا گٹا مولوی صاحب چاخو چاخوا چکھا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 ہزور فرد دو دو <تصفح> <تصفح> <تصفح> پر جہاں پہلو آئی نا خود بھی بیٹھا سی اکبار فرما دے نے حفیظ فرما دے نے جہاد دیتے ہے بہلا درس مذہب سے بغاوت کا میں وہ کاندے اوتے اپ گیا سی میں کہیا اللہ علامہ اقبال گیا حفیظ جندری گیا اکبر الہ آبادی گیا جڑے جڑے وی گئے او خود خلاف نے میں کہن تو میرے تے سوال نہ کر او کیوں خلاف اوتے گیا سی نسل تو اڈی خلاف تو اڈی ہو گئی ہن میں پوچھاں گا جو باڑ کے خلاف ہوئے لیں، جواب تسی دو پتا کون کر کے بار کا کیا لوگ وی جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا جہاں بوتے ہیں دکھ میں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 Come on.